اللہ عم المحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلیم ان البادشہ باقی تمام برادر سب کچھ آپ کی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درست نمبر ایک سو پچانوے اور اوراد اشریہ میں سے اورادری میں ہم اشعور اورادہ کا درہ نمبر چوالیس فورٹی فور مجموعی طور پر جو ہے اس درخت کو ہم نے ایک سو پچانوے ابلیغ چوالیس سے ظاہر کیا ہے اوراد عصریہ جو ہے الحمدللہ للہ کر سرۂ نبا جو ہے پورا پڑھ لیا اور اس کے بعد سورہ نبا پر چھونے کے بعد جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود شریف درودشریف اللّہ علی محمد و علی محمد پڑھو ہاں جی جو سرہ نبا ختم ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور درود شریف علّہ صحمد و محمد فروض یا محمد علمح فطرِ رحمۃ نازل فرما اس ان دونوں کو بسم اللہ اللّہ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اس اختتامی دعا کو پڑھو رب اغفر لنا ظنو بنا وِثر فنا فی عملہ مصبت اقدام ون سر علقمل کا فرین میرمد گاہ یارحم الرحمین پر سرور کائنہ سلوۃ اللّہ صلی سَلْ اللہ علیہ محمد وال محمد تو اورد آشریہ کی یہ آخری جو ہے خاطمہ اختتامی دعا ہی ہے اس دعا کے ساتھ ساتھ اورسریہ جو ہے ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے اگر دوبارہ فاتحہ پڑھیں اور پھر دور شریف استفاع وغیرہ کریں تو چاہیے انا اوراد فاتحہ کا جو عصریہ جسے کہا جاتا ہے وہ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو اس مبارک دعا کے بارے میں جو ہیں یہ دعا جو ہے تو یہ دعا قرآن دعا ہے قرآن پاک کی ان عظیم دعاؤں میں سے جو سابقہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جن ہستیوں نے اس دور کے جو ہے انبیاء علیہ السلام کے دور کے دشمنوں سے جہاد کے آج جھنگ کیا اور وہ قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود کم تعداد میں ہونے کے باوجود قرآن کہہ رہے ہیں انہوں نے نہ سستی کا مظاہرہ کیا ہاں جی اور نہ وہ جو ہے انہوں نے غفلت سے کام لے لیا اور نہ انہوں نے دشمن کے سامنے سر تسلیم خم ہو گیا دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو ہاں جی حکم علیہ السلام کے رکاب میں لڑنے والے جو جس کو قرآن ربیون سے تعبیر کیا یا رب سے بھی تعبیر کیا ربانی کئی طرح سے قرآن جو ترقرات ہیں ان پر لیکن میں قرآنِ ربیون نے یعنی اللہ والوں نے اللہ والوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ان کے سچے پیر کروں نے ان کی حمایت میں انبیاء علیہ السلام حمایت میں ان کے دشمنوں سے لڑا ہے اور یہ وہ دعا ہے جو ان ہستیوں نے ان مومنین نے سابقہ ملسلام پر ایمان لانے والے سچے مضبوط اور مستحکم ایمان رہنے والے ان مومنین نے میدان میں دشمن کے مقابلے میں نکل کر ہاں دشمن کی جو ہے طاقتور جتنا ہی کیوں نہ ہو جتنا ہی قوی کیوں نہ ہو جتنا ہی تعداد میں زیادہ کیوں نہ ہو یہ ہنستے اللہ پر پورا پورا بھروسہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس دعا کو کرتے تھے اور اسی دعا پر بھروسہ کرتے ہوئے ہاں جی مسلسل اللہ کی یاد میں رہتے ہوئے وہ دشمن سے جنگ کرتے تھے تو یہ میدان عمل میں کی جانے والی دعا ہے دشمن کے ساتھ مقابلے میں کی جانے والی دعا ہے ہاں جی جن پر دشمن کا تسلط ہو ان کی تسلط سے جان چڑاتے ہوئے چھڑانے کے لیے جو لوگ استقامت سے مقابلہ کرتے ہیں ہاں وہ مقابلے کے دوران پائی جانے والی دعا ہے اور یہ دشمن جو ہے جس طرح کے بھی ہو اقتصادی حملہ کرنے والے دشمن ہو اعتقادی حملہ کرنے والے دشمن ہو سرحدوں پر حملہ کرنے والے دشمن ہو ظاہری اسلامی سرحدوں پر یا جو ہے نظریاتی سرحدوں پر حملہ کرنے والے دشمن ہو فکری سرحدوں پر سانجی لوگوں کے آذان کو خراب کرنے کے لیے کچھ لوگ میدان میں نکلے ہیں ان کے مقابلے میں جو ہے آپ نکلیں اور ایک گروہ نکلیں اور وہ ان دعاؤں کو کرتے ہوئے پوری پوری استحکامات کے ساتھ مقابلہ کریں اور کبھی بھی میدان چھوڑ کے پیچھے نہ ہٹیں تو یہ سابقہ سابقی علیہ السلام کے ادوار میں ان کے سچے پیروکاروں کی طرف سے میدان جنگ میں پڑی ہوئی دعا ہے ان اس کی توضیح مزید آ جائے تو اس کے پہلے مختلف عبادتوں کی توضیح جو ہے رب بنا پھر لنا ظونوں بنا یہ دعا ہے ربنا ہاں اے ہمارے رب اے ہمارے مالک اے ہمارے پروانگار اے وہ ذات جو ہر شے کو اپنی کمال کا کمال تک پہنچانے والا ہے ہم ہم ہر شے کو جو اپنی کمال تک پہنچانے والا ہے کیونکہ تربیت کا یہ معنی ہے اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا اغفر پھر امر کے سکھائے حقوم کے معنی میں یہاں اللہ سے التماس ہے اغفر تو بخش دے تو ہمارے گناہ معاف کر ہنجی معاف کر درگزر کر بخش دے کہ اللہ تو در درگزر کر دے تو بہس دے ہمارے گناہوں کو یقینا بہ جے جنوبنا جنوب جم ہے ضم ان کی دور ضم کے معنی گناہ غلطی جرم ہنجی تو اللہ تعالیٰ کے حضر میں دعا کریں یہ ہنسیا میدانی جنگ میں نکل کر یہ ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے کیونکہ جو ہے ہمیں قرآن باقی کی باصاہیتوں سے بھی وہ یہ سامنے آتا ہے میدانی جنگ میں میدان عمل میں ناکامی کے جو ہے اللہ کی نصرت شامل حال نہ ہونے کے اسباب میں سے ایک جو ہے ہمارے گناہ ہونا ہے اگر ہم گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ازمش میں ڈال دیتے ہیں اور جو ہے ہمارے گناہ اور ہمیں پھر میدان میں اللہ کی وہ حمایت ہمیں حاصل نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم دشمن پر غلوہ پائیں گے لہٰذا یہ مومنین جو ہے وہ ان گناہوں سے دعا کریں سب سے پہلے کہ جو میدانی جنگ میں اللہ کے رحمت سے محروم ہونے کے سبب بنتا ہے ہاں جو اللہ کی طرف سے بندوں کے سر پر سیک سے معروم ہو جاتا ہے اور اللہ کی لطف و کرم سے محروم کرنے والی گناہ کیونکہ گناہ ہے جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں گناہ ہے جو انسان کو اللہ کے رحمتوں سے محروم کر دیتے ہیں. گناہ جو انسان کو دنیا میں بھی ذلیل و خواص کرتے خمند میں بھی جہنم میں پہنچا دیتے ہیں اس لیے جو اور یہاں دشمن کے مقابلے میں میدان جام ہاں جی شکست کا سبب بن جاتا ہے انسانوں کے گناہ جب سارے گن لوگ گناہ گار ہوں فاصق و فاجر ہوں گناہ میں غرق ہو وہ اللہ کے حضور میں دعا کر بھی لینا تو اللہ نہیں سنتا ان کا دعا ہاں جی اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے پہلے جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ مومنین جو گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانتے ہیں تاکہ جو ہے ان کے اوپر وہ گناہ ہیں جو میدان جنگ میں ہاں جی شکست کا سبب بنے اللہ کی رحمت اور اللہ کی نصرت سرپرستی شامل نہ ہونے کا سبب بننے والے گناہوں سے اللہ کی درگاہ میں یہ لوگ دعا کر رہے ہیں مغفرت کی دعا کر رہے ہیں استفار کر لیں تو رب نقل جنوب اس کا تجمہ یہ ہوا یہ ہمارے پروگار ہمارے سارے گناہیں یعنی ضلع جمع ہیں لہٰذا سارے گناہیں بہادے یہ ہمارے پروردگار ہمارے سارے گناہ بہادے یہ ہمارے مالک ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کیونکہ جو اب وہ خواہ چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں گناہ جس نوعیت کی ہو اللہ کی کے ناراضی کا سبب بنتا ہے اللہ کی قہر اور غذب کا سبب بنتا ہے اللہ کی شفقتوں سے مہربانیوں سے نصورت سے محرومیت کا سبب بنتا ہے لہٰذا ان دعاؤں سے معاف دعا کر رہے ہیں ان دعاؤں کی بخشش کی دعا کریں ان دعاؤں سے اپنی ہانج دل کو پاک کرنے کا اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہ دعا ہے تو رب بنا فل لنا جنو بنا یہ ہمارے مالک ہمارے تمام گناہوں کو معرما ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے تو ایک پیراگراف یہ دعا کا ہی ہے کیونکہ میں اکثر عالم بولتا ہوں دعا گنا ہے ازاں کرامی جو دنیا میں بھی ہمیں ذلیل خوال کرتے ہیں کچھ دنیا ایسی ہیں جو انسان کو کہیں پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے دنیا میں کسی محفل و مجلس میں جو ہے جو حاضر شامل ہونے کی وہ پھر جراد نہیں کرتے کہیں بعد نکل آ جائے تو مجھے تو کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گا بول کے اور یہی گناہ ہیں جو اگر توبہ نہ کریں انسان گناہ پر گما جمع کرتے چلیں دنیا سے چل تو وہ اللہ کی رحمت سے انسان کو محروم کر دیتا ہے گناہ جائے اور گناہ جو انسان کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں کیونکہ النار للعاصین ہے جہنم گناہ کے لیے اور جنت لالمتعین اور جنت اللہ کے فرمان بردار لوگوں کے لئے ہے تو یہ بات واضح ہے لہذا جو ہے گناہ سے اللہ تعالیٰ کے جرم میں ہر سورج میں استغفار کریں ہر سورج میں اللہ سے معافی مانگیں اندے عمل ہر میں اللہ سے طلب کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے رت کرم سے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری دنیا و حالت دونوں میں ہمیں سعادت نصیب ہو تو ربنا نف اللہ ظنو اللہ ہمارے سارے گناہوں کو بس دے ہمارے سارے گناہ ہیں معرما و اشراف فی امرین ہاں جی وہ اشراف حنف امرنا یہ ہاں جی کا معنی کیا ہے اصراف مظربا فعال فضول خرچی کرنا ایک معنی یہ کیا ہے اسراف فضول خرچی کرنا ان فی سے دوسرا معنی حد سے تجاوز کرنا کسی بھی چیز میں حد سے تجاوز کرنا کوئی کام دیا اس میں حضرت تو کوئی ذمہ داری دیا اس کو حد سے تجاوز کیا ہاں جو کرنا تھا وہ نہیں کیا اپنی منمانی سے کام کو شور کر لیا جہاں جتنی محنت کرنا چاہے تھا وہ نہیں کیا جہاں جو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا تھا وہ نہیں کیا ہاں جی اور اشراف جو ہے ہاتھ سے تجاوز کرنا اور اشراف جو ہے ہر طرح طرح ہر کم کے گناہوں کے لیے استعمال ہوا ہے اشراف ہر قوم کے گناہوں کے لیے استعمال ہوا ہے اور گناہ میں عام طور پر اشراف جو ہے مال خرچ کرنے میں فضول خرچی کے لیے استعمال ہوا ہے لیکن اسراف جو ہے ہر قسم کی حد سے تجاوز کے لیے اس ہے تو اس طرح جو ہے گناہ کے مال کو گناہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بھی اصراف کا ہے تو اس شرط میں پھر زیادہ خرچ کرنا ضروری نہیں تھوڑا سے بھی خرچ کریں ایک دن ہم دنان بھی خرچ کریں مال کو جب گناہ میں خرچ کرتا ہے تو اسراف کے زملے میں آتا ہے تو اسراف حصے یعنی حد سے تجاوز کرنا مشرف حضول خشی حضول خرش شخص حد سے تجاوز کرنے والا ہر کام میں ہر معاملے میں شریفہ یا شرف و شرفاً عرب بولتے ہیں کسی کام کو بیکار چھوڑ دینا کوتاہی کرنا اپنے ذمہ داریوں کو ادائیگی میں یہ جو القام وسل جدید نامی عربی لغت میں یہ معنی مختلف معنی کیا ہے لیکن جو قرآن لغت ہے مردات راغب میں اس میں انہوں نے مانا کہ اشرف تجاوز الحد حد سے تجاوز کرنا بھی کلن یا فال والے انسان ہر وہ کام جو انسان کرتے ہے اس میں حد سے گزر جانا ہاں جی ہر وہ کام جو انسان انجام دیتے ہیں ان میں حد سے گزر جانا کیونکہ ہر چیز چلنے کے بھی ہاتھ ہے دوڑنے کے بھی ہاتھ ہے ناشتہ کرنے کے بھی ہاتھ ہے ہاں جی نماز میں بھی ایک ہاتھ حدود ہے روزے میں بھی ہاتھ حدود ہے ہر عبادت میں بھی ہاتھ حدود ہے ہاں حاطہ جو ہے ہر کام میں ایک اعتدال ہے تو اعتدال سے جو نکل جانا اس کو بتائیں تجاوز اور ہاتھ سے کل نہیں پھیلینیا انسان ہر وہ کام جو انسان انجام اس میں ہاتھ سے تجاوز کرنا ہے پھر فورمند و ان کا اندار کے فیل انفاق ہے اشرف اگرچہ اسراف خرچ کرنے میں مال خرچ کرنے میں ہاتھ سے تجاوز کے لیے اسراف کا لفظ زیادہ تر استعمال ہے اگرچہ یہ جو فی انفاق انفاق میں یعنی فضول خرچی کے معنی میں زیادہ استعمال ہے خرچ کرنے میں ہاتھ سے تجاوز کرنا ہاں جی جہاں جو ہے سو روپئے خرچ کرنا چاہیے زیادہ سو روپئے کے آپ جو ہے ہم وہاں ہزار ہاں روپے خرچہ کر لیتے ہیں ہاں جی تو اس طرح کے استعمال کرنا مال کو ضائع کرنے کی مترادف ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتے چنانچہ یہ قرآن آتے ہیں جو ہیں وہ الزین ایزان وہ لوگ جو جب خرچ کرتے ہیں لم یو شرخو ہاں جی وہ ہاتھ سے نہیں بٹتے ہیں یہاں پر فضول خرشی نہیں کرتے یا وہ گناہوں میں خرچ نہیں کرتے غلم یا اختروخوسی بھی نہیں کرتے ہیں قطر کے معنی کنجوسی نہیں کنجوسی نہیں کرنے کے لیے اس مطلب گناہ میں خرچ اللہ کے نیک مومنوں کے صفحت گینا ہے عباد الرحمن کی صفحت گینا ہے اللہ نے تو ان کی سوا دی ہے جب وہ حرض کرتے ہیں تو حد سے تجاوز نہیں کرتے ہیں ورم یا اور کنجوسی بھی نہیں کرتے ہیں جہاں حرض کرنا چاہیے وہاں نہ کرے تو یہ اختار ہے حور حرشی ہے جہاں غریب آدمی دیکھا اور اس کو چونی نہ دے دیں تو یہ اختار ہے اس میں اختار ہوتے ہیں کنجوسی اور جہاں جو ہے آپ کو حرض کرنا ہے تھا اس میں حد سے گزر گیا یا گناہ کے کاموں میں حرض کیا اس کو جو ہے اسراف کہتے ہیں اس آیت میں جو ہے مال انفاق میں خضول خرچ کے معنی میں آیا ہے ہاں جی اور کبھی اسراف جو ہے مقدار میں ہوتی ہے مقدار میں جو ہے اشراف چنانتی غذر میں آیا کہ وہ مقدار میں نہ زیادہ نہ کم جتنا ضرورت کے مطابق خرچ کرتے ہیں اور کبھی کیفیت میں اصراف ہے کیفیت یعنی کہ اچھے کام برے کام تو یعنی گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا یہ جو ہے کیفیت میں اصراف ہے پیسہ تو ایک روپے خرچ کیا دور بھی زیادہ خرچ نہیں کیا لیکن چونکہ گناہ میں خرچ کیا لہذا یہ بھی اصراف ہے ہاں چونکہ بے مقصد اپنے پیسے کو رقم کو ضائع کر لیا تو یہاں ایک درہم اور ایک روپئے بھی خرچ کرنا اشراف ہے ہاں جی کبھی بہت زیادہ خرچ کرنے کا اشراف کبھی جب اصراف جو ہے گناہ کے کام میں خرچ کرنے کے استعمال لاتا ہے تو پھر جو ہے ایک دلم ایک روپیہ بھی خرچ کرنے کو اصراف کہتے ہیں فی الحال لہذا کالا صوفیان جو ادب ادب کے علوم علمام سے وہ کہتے ہیں ما انفق تفی غیر انفاق اللہ وہ مال جو تم اللہ کے تعات کے غیر میں استعمال کیا یعنی گناہ کی کاموں میں استعمال کیا ہو مشرق وہ اس مال میں اصراف کرنے والا ہے وہ ان کا نقل اغازی تھوڑا ہی کیوں تھوڑا پیسہ خرچ کیا ہے لیکن چونکہ گناہ کی کام میں خرچ کیا ہے لہذا وہ بھی اصراف شمال ہوتا ہے اور ہر قسم کے حد سے تجاوز کرنے والے کے معنی میں بھی آتا ہے قرآن میں کئی آیا تھے جیسا الرحمۂ ولاۃف ہو تم لوگ حد سے تجاوز نہ کرو این الب المصرفین کیونکہ اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو اچھا نہیں کرتا اب اس حد سے تجاوز میں مال میں بھی, بھی میں شامل ہیں دوسرا ہر قسم کے کام جو ہے اس میں ایک کا پہلو ہیں اس اعتدال سے نکل جانے کو حد سے تجاوز کرتے ہیں اس طرح وََین المصرفین صاب اور بے شک حد سے تجاوز کرنے والے لوگ جہنمی لوگ ہیں اس میں بھی جو ہے مصرفین جو ہے حد سے تجاوز کرنے والا ہر قسم کے اصراب اس میں شامل ہے گناہ میں خرچ کرنے والے اس میں شامل ہے ہاں جی اور جو ہے فضول خرچی کرنے والے اس میں شامل ہے ہر قسم کے حد سے تجاوز کرنے والے اس میں شامل ہیں تو ان تمام معنی میں المتجاوزین المتاوزین حد دفی امور وہ لوگ ہیں جو اپنے امور میں حد سے تجاوز کرنے والا جو باقی آیت میں بھی یا عباد یا اللہ یہ باد اللہ دثر ہو یہ میروند جنہوں نے اشراف کیا یہاں پر بھی اشراف ہی المال بغیر سب کو شامل ہیں میروند جنہوں نے مال میں خزر خدشے کیا یا مال کو گناہ کے کاموں خرض کیا یا مال کو جو ہے اس کے علاوہ دوسرے ہر قسم کی حد حدود علائی سے تجاوز کرنا اس طرح جو ہے قوم لود کے فیل شنی کو بھی اصراف کہا ہے ہاں جی قوم جو سے غلط کام میں مضر کیا اس کو بھی اللہ نے اسراف کرا کیوں لیکن اللہ نے ایک حد قرار دیا اللہ نے آپ کو بیوی دے دیا لیکن انہوں نے بیوی کو جو حلال کیا اس کو چھوڑ کر گناہ کے کام میں چلا گیا تو یہ بھی حد سے تجاوز ہے ہر کیوں گناہ حد سے تجاوز میں شامل آتے چنانچہ ان اللہ نے فرمایا اللہ نے ان اللہ اللہ یہ۔ اللہ ہدایت نہیں کہتے سے جو مشرف ان کا جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے اور امبیائی اللہ کی تقسیب کرنے والا اور قصاص میں بھی حد سے تجاوز کرنے سے منع کیا قصاص میں بھی اسراف سے منع کیا فلاح یو سرف فل القاتل قاتل میں تم لوگ اشراف نہیں کرو تو قاتل میں اسراف اشراف کیا ہے فرف یا تو غیر قاتل ہی اشراف یہ کہ بھائی جس نے آپ کو قتل کیا آپ کے بنے قاتل کیا اس کو چھوڑ کر کسی اور کو قاتل کرنا بھی اسراف ہے یا اس قاتل کو قتل کرنے سے اس کے رشتے میں سے بھی کسی کو قتل کرنے جیسے عربوں میں دور جہالت میں تھا ایک بندے کو قتل کیا وہ ان کے دس بندے کو قتل کیا ہیں پانچ بیس بندے کو قتل کہتے ہیں یہ بھی اسراف ہے چونکہ ایک کے بدلے میں ایک احساس ہوتی ہے جس جو قاتل کو ہوتی ہے یا انہوں نے قاتل وغیرہ کو اس کے باپ کو بھی قتل کیا بیٹے کو بھی قتل کیا مثلا دوسرے رش بھائیوں کو قتل کیا مثلا تو اس طرح اگر کسی کو احساس کے حد سے تجاوز کر کے کسی کو قتل کریں تو یہ جو ہے ہر قسم تو بھی یہ بھی اسراف میں آ جاتی ہے تو یہ سارے معنی مفردات راقب نامی کتاب میں آئے ہیں بس اسراف جو ہے مال میں فضول خرچی اور مال کو گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا اور ہر قسم کی تجاوز اور ذمہ داریوں کو ہاں نوانے اور ادا کرنے میں کوتاہی اور ہر قسم کی گناہ کو اسراف کہتے ہیں ہاں جی تو اشراف حنف امرنا امر جو ہے کام کے معنی میں کی جمع امور ہے اور امر جو ہے یعنی کسی کو مکلف بنانا حکم کرنے کے معنی میں آتا ہے تو امر جو ہے کام کرنے میں آتا ہے اور حکم کرنے کے معنی میں آتا ہے فرماتی وا ولابد العمن للاف عال ولاغوال قلحہ یہ جو ہے امر یعنی زبان سے حکم کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور افعال کام کے لیے بھی آتا ہے دونوں کے معنیٰ میں استعمال ہوتی ہیں چنانچی جی جے جی غلام اللہ نے فرمایا کلو اللہ ہی کی طرف ہر قسم کے عمل پلٹتی تو یہاں پر عمل میں ہاں جی کام کے معنی میں بھی ہے اور حکم کے معنی بھی ہے حکم بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جس چیز کے بارے میں جو حکم کرنا ہے اور تمام امور اور کام بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تو عمل یعنی حکم کرنا کسی کام کے کرنے یا کوئی چیز بنانے کا حکم کرنا کوئی ذمہ داری سونپنے کا حکم کرنا تو امر جمع امور کام معاملہ کے معنیٰ کیا ہے نا یہی لفظ امراً اگر بولیں تو عجیب خلاف عقل خلاف شرح کے معنی میں آتا ہے جنا جات واقع میں ہیں لق جی تشین امرا تو نے جو خلاف شرع و عقل کام کیا اس معنی میں تو زیر دینے سے معنی کہاں کے کہیں چلا جاتا ہے تو اشراء فنافی عملہ یعنی اس میں جو ہے امر سے مراد حکم میں تجاوز اور انجام دینے والے کاموں اور ذمہ داریوں کے ادائیگی میں تجاوز اور حد سے گزرنا دونوں مراد ہیں یہاں پر تو اس طرح سے اضاعت کا تجزمہ یہ بن جائے گا اے پروردگار اصرافن الحمرینہ ہمارے کاموں اور معاملات میں حد سے تجاوز اور دوسروں پر حکم کرنے میں تجاوز اور ذمہ داریوں کو نبھانے میں تجاوز اور کوتاہیوں پر ہمیں بخش دے ہمیں معاف کر دے تو آیت کا یہ ترجمہ بن جائے کہ بھائی شراف نہم لینا تو آج کے دس میں ہم اس سے انتباہ کرتے ہیں بقیہ اس سے دعا کو کل انشاءاللہ شاء اللہ کمپلیٹ کرتے ہیں